تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤدنی جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں میں باز سے باز کو دف نہ کرے تو ضرور میں تباہ ہو جائے مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنی والا ہے